وحدالم یقن امام حمول تُئمل علحل ام قسمہ مین قسمت عیدائلی علا دار اسلام فی خا بلامات مینغنی مین فی دارل ہر بلا حقل في القسمة من الغانمين بَعْدَ الا دارل اسلامی الْإِسْلَامِ فَنَصِيبُهُ وارثت جہاد کے احکامات بیان ہو رہے ہیں بھائی مال غنیمت کا بیان ہو رہا ہے صاحب خدوری فرماتے پڑھا کہ مال غنیمت یہاں تقسیم نہیں کیا جائے گا دار الحرف میں بلکہ پہلے اسے دارالاسلام لے جائیں گے پھر وہاں لے جا کر کیا جائے گا اسے تقسیم کیا جائے گا بھائی تو اب جو امیر ہے امام ہے اس کے پاس کوئی بار برداری کے, کے لیے کوئی سواری وغیرہ نہیں ہے جس پر وہ مال غنیمت کو لاد کر دار الاسلام تک لے جائے تو اب کیا کیا جائے کہتے ہیں بھائی وہیں پر دار الحرب میں ہی مال غنیمت کو تقسیم کر دے غازیوں کے اندر لیکن اس طریقے پر نہیں کہ ہر ایک کو مالک بنا دے گا بلکہ ہر ایک کو بطور امانت کے دے دے گا بھائی تقسیم کر کے ہر ایک کو کچھ کچھ حصہ کیا کرے گا بطور بطور امانت کے دے دیا جائے گا تو ہر ایک اپنے اس حصے کو پھر لے کر چلے گا اور جب دارالسلام پہنچیں گے تو پھر ان سے وہ سارے حصے واپس لے لیے جائیں گے جو بطور امانت کے دیے گئے تھے اور اب سارا مالک غنیمت اکٹھا کیا جائے گا اور اب اس کی تقسیم کی جائے گی بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئی بھائی تو کہتے ہیں لم يكن اور جب نہ ہو امام کے پاس کوئی باربرداری کے لیے جانور حمولہ کہتے ہیں باربرداری کے لیے جانور وغیرہ بھائی جب امام کے پاس باربرداری کے لیے کوئی جانور نہ ہو کوئی ایسا جانور یخ میل ولی حلغانہ کے با کے لاد دے ان پر غنیمتوں کو بین تقسیم کر دے اس غنیمتوں کو بین الغانمین غنیمت والوں کے درمیان قسمت کون سی تقسیم کرے عیدا امانت والی تقسیم کرے مالک نہیں بنانا بھائی امانت کے طور پر تقسیم کرے لکھ میلوہ الا دار تاکہ وہ اسے لے جائیں دار الاسلام تک تم میں ارجوہا مین ہوں پھر رجوع کر لے گا وہ مال غنیمت پر ان میں سے یعنی ان سے واپس لے لے گا فیا تو اسے تقسیم کرے گا وَلَا بَعُ الْغَنَائِمِ قَبْلَ فِي دار الحربی اور جائز نہیں ہے غنیمتوں کا بیچنا تقسیم سے پہلے دار الحرب میں سمجھ میں آیا بھائی دار الحرب میں ان کو بیچنا جائز نہیں ہے بھائی بلکہ ان کو دارالاسلام لے کر آئیں گے مِنَ فِي دار الْحَرْب بھئی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ مال غنیمت اکٹھا ہو گیا اور اب اسے دارالاسلام لا رہے ہیں دارالاسلام لانے سے پہلے آپ نے پڑا تقسیم نہیں کریں گے تو دارالاسلام لانے سے پہلے پہلے جن غازیوں کا جن مجاہدین میں سے جن کا انتقال ہو جائے ان کا حصہ نہیں ہوگا مال غنیمت میں ہاں دارالاسلام لے آئے اب اس کے بعد اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے اب اس کا حصہ پختہ ہو چکا دارالاسلام میں مال غنیمت لانے کی وجہ سے تو اب اس کا حصہ نکالا جائے گا اور اس شخص کا تو چونکہ انتقال ہو چکا ہے تو اس کے وارثوں کو دے دیا جائے گا اس کا حصہ بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو جو جس کا انتقال ہو گیا دار الحرب کے اندر ہی اس کا حصہ نہیں ہوگا مال غنیمت کے اندر اس کا سارا اجر و ثواب اب اسے آخرت میں اس کا ملے گا سمجھ میں آیا دنیاوی مال میں اس کا حصہ نہیں پڑی تو کہتے ہیں وہ مما تمین الغانی دار الحر اور جو مر گیا غنیمت والوں میں سے دار الحرب کے اندر ہی فلا حقلاح القسمتی تو اس کا کوئی حق نہیں ہے تقسیم کے اندر مات من الغانمين بعد اخراجها الى دار الاسلام اور جو مر گیا غنیمت نفیبار تو اس کا حصہ اس کے وارثوں کے لیے ہوگا ولا جہاد لڑائی شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں اگر جو امیر ہے امام ہے وہ مجاہدین کو قتال پر ابھارنے کے لیے کسی عطیے کا کسی انعام وغیرہ کا اعلان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ خوب کیا ہو ان کو انعام کی وجہ سے ان کو مزید ابھار سکتا ہے جہاد پر بھائی مثلا کہے گا بھائی کہ بھائی جس شخص نے جس کافر کو مارا اس کافر کے پاس جو کچھ نکلا وہ سارا اسی مجاہد کو دیا جائے گا اس سارا اسی کا ہوگا مالکنیمت کے طور پر اسے اکٹھا نہیں کریں گے بھائی بلکہ وہ اسی کا حصہ ہوگا جس نے جس کافر کو مارا جو کہتے ہیں والا باس ابھی امام قاب نفل یو نفلو کے معنی ہوتے ہیں حصے سے زائد دینا نفل کو بھی زائد چیز کو کہتے ہیں زائد کو بھائی تو جو, جو نفل نماز ہم پڑھتے ہیں یہ بھی فرضوں سے واجب سے زائد ہوتی ہے بھائی ولا باسا کوئی حرج نہیں ہے فی المام کے حصہ سے زائد دے امام فی حال القتال کس میں قتال کی حالت میں جی یعنی زائد انعام کا اعلان کرے وہی حرضہ بن نفلی کے معنی ابھارنا برانگیخا کرنا وہی حر اور زائد حصے کے ذریعے ابھارے قطال پر لڑائی پر فلا تو یوں کہ منقطع جس نے کسی مقتول کو قتل کی یعنی کسی کافر کو مراد ہے مقتول سے مراد کافر جس نے کسی کافر کو قتل کیا فلاح اسی شخص کے لیے ہے اس کافر کا سلب یعنی اس کے پاس جو مال وغیرہ ہوا وہ اسی مجاہد کا ہے بھائی او یقول او یقول علی سریہ کہتے ہیں چھوٹی جماعت کو دستے کو او یا قول یا کسی دستے سے یہ کہ مثلا کہتا ہے مثلاً تحقیق میں نے کر دیا تمہارے لیے ایک ربا خمس کے بعد بھائی مالک غنیمت جب اکٹھا ہوتا ہے سب سے پہلے اس میں سے خمس نکالا جاتا ہے بھائی سمجھ میں آیا جو یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہوتا ہے یہ خمس اس میں سے نکال لیا جاتا ہے باقی جتنا مال بچتا ہے پھر وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے تو امام کیا کہہ سکتا ہے کسی دستے کو کہ بھائی جتنا مال غنیمت اکٹھا ہوگا اس میں سے خمس نکال لیں گے اور خمس کے بعد باقی جو مال بچے گا اس کا ایک چوتھائی میں تمہیں دوں گا کیا کروں گا ایک چوتھائی میں نے تمہارے لیے کر دیا تاکہ وہ خوب جوش و جذبے کے ساتھ لڑیں بھائی اچھا اَوْ يَقُولَ لِسَرِيَّةٍ یا کسی چھوٹے دستے سے کہتا ہے قَدْ جَعَلْتُ لَكُمُ الْرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمْسِ کیونکہ میں نے کر دیا تمہارے لئے ایک چوتھائی خمس کے نکالنے کے بعد وَلَا يُنَفْلُ بَعْدَ اِحْرَازِ الْغَنِيمَةِ إِلَّا مِنَ الْخُمْسِ اور زائد حصان نہ دے غنیمت کے جمع ہو جانے کے بعد مگر خمس میں سے ہی بھائی اگر پہلے سے اعلان کر رکھا ہے تو ٹھیک ہے خمس نکالنے سے پہلے وہ انعام ان کو دے دیا جائے گا پھر باقی میں سے کیا کیا جائے گا خمس نکالا جائے گا لیکن مال غنیمت جمع ہو گیا اس کے بعد اب وہ پہلے سے اعلان نہیں کیا تھا اب ظاہر دینا چاہتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی جب ایک دفعہ مال غنیمت جمع ہو گیا تو اب سب سے پہلے خمس نکالا جائے گا اس میں سے پانچواں حصہ جی باقیوں کا باقی غازیوں کا حصہ ہے اور اب جو انعام دینا چاہتا ہے وہ اس انس میں سے دے سکتا ہے کیونکہ باقی تو کس کا حق ہے ان مجاہدین کا حق ہے تو اس میں سے انعام نہیں دے گا ورنہ اس میں سے انعام دے گا تو باقیوں کے حصوں میں کمی آئے گی جو کہ درست نہیں تو کہتے ہیں وغمتی حصہ نہ دے غنیمت کے جمع کر دینے کے بعد اللہ مین الخمسی مگر غنیمتی ابھی میں نے بتایا بھائی امام کیا اعلان کر سکتا ہے کہ جس نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کے پاس جو سلک ہوا ہے یعنی جو کچھ اس کے پاس مال ہوا وہ سارا کیا ہے اسی مجاہد کا ہے اگر یہ اعلان امام نے نہ کیا ہو تو کسی بھی کافر کے پاس جو کچھ ملے گا وہ سارا مال غنیمت میں سے ہوگا اس مجاہد کا نہیں کہ جب سارا مال غنیمت جمع ہو گیا اسے دار اسلام میں محفوظ کر لیا اب وہاں تقسیم کرے گا بھائی سب کا حصہ ہوگا بھائی تو کہتے ہیں وَإذا لم يجعل للقاتل اور جب نہیں قرار دیا سلب کو قاتل کے لیے جمل دلغنیمتی تو وہ مجموعہ غنیمت ہی میں سے ہوگا وہ القاتل غیر ہی اور اس میں قاتل اور غیر قاتل جو ہیں سارے برابر ہیں یعنی سب میں برابر طور پر تقسیم ہوگا بھائی سلب کس کو کہتے ہیں بار بار یہ لفظ لفسار ہے کہتے ہیں و مَا عَلَى مال المقول ہی و وَمَرْكَبِهِ و سلب وہ مال ہے جو مقتول پر ہو یعنی کہ اس کے کپڑے اور اس کا اصلحہ و مر کبھی ہی اور اس کی سواری اس کا اصلحہ اس کے کپڑے وغیرہ اور اس کی سواری یہ سارے کیا ہیں یہ سلب ہیں بھائی الْغَنِيمَةِ پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ جب لشکر داخل ہوا دار الحرب کے اندر تو وہاں کی چیزوں سے بقدر ضرورت نفع اٹھانا ان کے لیے جائز ہوا کیا کر سکتے تھے اپنے جانوروں کو چارہ کھلا سکتے تھے کھانے پینے کی چیز استعمال کر سکتے تھے بقدر ضرورت البتہ ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے اب لشکر کیا ہوا واپس چل پڑا اور دار الحرب سے نکل آیا کہتے ہیں جیسے دار الحرب سے نکلا اور دارال اسلام میں داخل ہوا اب ان کی جو چیزیں ہیں ان سے نفع اٹھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے یعنی چارہ وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں جو کچھ لے کر آئے ہیں اس سے نفع اٹھانا ان کے لیے درست ہے اب یہ سارا مال غنیمت ہو چکا ہے لہٰذا اس میں تمام مجاہدین کا حق ہے لہذا اب اس کو کیا کیا جائے گا مال غنیمت کے طور پر جمع کروایا جائے گا اب ان کے لیے مباح نہیں ہے اس میں سے بقدر ضرورت لینا تو کہتے ہیں وہ عیدا خراج المسلم دار الحربی اور جب نکل آئے مسلمان دار الحرب سے لم يجز علی من تو جائز نہیں ہے کہ وہ چارہ کھلائیں مال غنیمت میں سے اپنے جانوروں کو چارہ کھلانا غنیمت میں سے یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے ولا اقلومین ہاشہ اور نہ اس میں سے کوئی چیز کھائیں گے منف غلام او تعامدنیمتی اور جس کے پاس زائد بچ گیا کہتے ہیں چارے کو زائد بچ گیا ہو اس کے پاس چارہ یا تعامن خانہ غلّہ غنیمتی تو اسے لوٹا دے گا کس کی طرف غنیمال غنیمت کی طرف یعنی اس میں جمع کروا دے گا وَيَقْسِمُ الْإِمَامُ قسمہ یقسمو بھی پڑھ سکتے ہیں اور قسمہ یقسمو دونوں کا ایک معنی ہے وَيَقْسِمُ الْإِمَامُ الْغَنِيمَةَ اور تقسیم کرے گا امام غنیمت کو تو اب کیا طریقہ ہے غنیمت تقسیم کرنے کا بتلا رہے ہیں کہتے ہیں فیو خری جو فم نکال لے گا اس میں سے پانچوان حصہ سمجھ میں آیا بھئی پانچوان حصہ نکال لے گا یہ بیت المال میں جمع ہوگا یہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے بھائی جی وہ یق سم الربعت بین الغانی مینا و یق سم الربا اور تقسیم کرے گا چار خم بین الغانی مینا غنیمت والوں کے درمیان ال اربا تل اخماسی یہ آپس میں مضاف مذاف ہلے ہیں الربا مضاف ہے الاخماس کیا ہے مذاف ہے عربی میں کبھی اس طرح بھی کرتے ہیں بھئی عادت جو, جو ہے ماباد کی طرف مضاف ہوتا ہے اور اس عادت پر بھی کیا لے آتے ہیں السلام لے آتے ہیں بھئی بحث آپ انشاءاللہ شاء آگے نحو کی بڑی کتابوں میں کافیا وغیرہ میں پڑھیں گے بھئی اضافت کی بحث میں صاحب کافی ذکر کرتے ہیں کہ اس طرح بھی جائز ہے کہ عادت کی جب اضافت کی جائے تو اس عادت پر الاسلام داخل کر دیتے ہیں اگرچہ مضاف پر السلام نہیں آتا بھائی تو بھائی پانچ حصے کرے گا غنیمت کے کتنے حصے کرے گا پانچ ہر حصہ ایک ہومس ہے تو ایک ہومس تو نکال لیا کس کا ہے یہ بیت المال میں جمع ہوا باقی کتنے خمس رہ گئے چار خمس رہ گئے وہ غنیمت والوں میں مجاہدین میں غازیوں کے اندر تقسیم ہوں گے کہتے ہیں وَيُقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِينَ اور تقسیم کرے گا چار خمس غنیمت والوں کے درمیان اب کس طرح تقسیم کریں گے کیا سب کو برابر حصہ ملے گا کہتے ہیں نہیں بھئی برابر حصہ نہیں ملے گا جو گھوڑا لے کر گیا تھا اپنے ساتھ उसको اس کو اس کا آدمی کا حصہ بھی ملے گا اور اس کے گھوڑے کا بھی حصہ لیا جائے گا بھائی سمجھ میں آیا تو جو پیدل تھا اسے ایک حصہ ملے گا جو گھوڑے پر سوار گیا تھا اس کو اس کا حصہ بھی ملے گا اور گھوڑے کا بھائی یعنی دو حصے اسے ملیں گے उसको یہ امام صاحب فرماتے ہیں एक کہ جو एक سوار ہے اس کو کتنے حصے ملیں گے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں گھوڑے کے دو حصے ملیں گے بھائی یعنی اسے کل تین حصے ملیں گے سمجھ میں آیا بھائی تو پیدل والے کو ایک حصہ اور گھڑ سوار کو تین حصے ملیں گے بھائی تو کہتے ہیں فارسی گھڑ سوار کے لیے دو حصے ہیں ولی راجلی راجل کہتے ہیں پیدل کو پیادہ جو ہے وَلِلْرَاجِ لِسَحْمٌ اور پیادے کے لئے ایک حصہ ہے عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللہ امامِ عَظَمَ أَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللہ کے نزدی وَقَالَ اور صاحبین فرماتے ہیں لِلْفَارِسِ سَلَا سَتُوا کے گھڑ سوار کے لئے تین حصے ہیں <تصفح> بھئی ایک آدمی اپنے ساتھ دو تین گھوڑے اپنے لے گیا تھا کیا ہر گھوڑے کے اس کا حصہ دیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی صرف ایک گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا ہر گھوڑے کا علیحدہ حصہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں واحدین اور حصہ نہیں ہوگا مگر ایک ہی گھوڑے کا کیونکہ ایک وقت میں ایک ہی گھوڑے پر رہ کر جنگ کی جاتی ہے لہذا ایک ہی گھوڑے کا حصہ ہوگا ولبرازین وائسا سوا بھئی بعض لوگ اپنے ساتھ اعلیٰ گھوڑے لے کر گئے تھے عربی عربی نسل کے گھوڑے اور بعض غیر عربی نسل کے گھوڑے لے کر گئے تھے جو ادنا ہوتے ہیں تو کیا برابر حصہ ملے گا یا جس کے گھوڑے آلہ تھے ان کا حصہ بھی اعلیٰ ہوگا کہتے ہیں نہیں بھائی برابر حصہ ملے گا چاہے عربی گھوڑا ہو یعنی اعلیٰ گھوڑا ہو یا ادنا ہو تو کہتے ہیں ول برازین برازین جمع ہے برزون کی برزون کہتے ہیں غیر عربی گھوڑے کو بھائی اور ایتاق جمع ہے آتیق کی بھائی عمدہ گھوڑے کو کہتے ہیں یعنی عربی گھوڑا بھائی تو کہتے ہیں ول برازین ول ایتا اور ادنا اور اعلیٰ گھوڑے سب برابر ہیں ولا یوسم الرا ولا بغل بھائی ایک آدمی اپنے ساتھ اونٹ لے کر گیا ہے اونٹ کی پر سوار گیا ہے کیا اس کے اونٹ کا حصہ دیا جائے گا اس کی سواری کا یا ایک آدمی خچر پر گیا ہے تو کیا اس کے خچر کا حصہ دیا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھائی صرف گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا اونٹ یا خچر کی سواری کا حصہ نہیں تو کہتے ہیں ولا یو اور حصہ نہیں نکالا جائے گا لے راہیلا راہیلا کہتے ہیں اونٹ کی سواری کو ولا بلین تو اونٹ کے سواری کا اور خچر کا حصہ نہیں نکالا جائے گا اچھا بھائی ایک آدمی گھوڑا لے کر نکلا تھا اور پھر گھوڑا اس کا جنگ میں ہی ہلاک ہو گیا یا ویسے راستے میں ہلاک ہو گیا کیا اسے اس کے گھوڑے کا حصہ ملے گا کہتے ہیں بھائی دارال اسلام سے دار الح کی طرف جاتے ہوئے اور اس میں داخل ہونے کے وقت کا اعتبار ہے اگر ایک آدمی کو گھوڑا لے کر گیا تھا تو اس کا گھوڑا چاہے مر بھی جائے پھر بھی اس کے گھوڑے کا حصہ اسے ملے گا اور ایک آدمی پیدل گیا تھا تو اب وہاں جا کر گھوڑا خرید بھی لے اس کے گھوڑے کا حصہ نہیں ملے گا کیونکہ اعتبار کس کا ہے یہاں دارالاسلام سے دارالحرب جب جاتا ہے اور داخل ہوتا ہے اس وقت کا اعتبار ہے اگر اس وقت گھوڑے پر سوار تھا تو اب گھوڑے کا حصہ دیں گے چاہے بعد میں گھوڑا مر ہی کیوں نہ جائے اور اگر اس وقت پیادہ تھا تو پھر اسے پیادے کا حصہ ہی ملے گا گھوڑے کا حصہ نہیں ملے گا چاہے بعد میں گھوڑا خرید ہی کیوں نہ لے تو کہتے ہیں وہ مند خلا دار الحر اور جو کوئی داخل ہوا دار میں فارسن گھڑ سوار ہوتے ہوئے فنا فقہ فارث ہلاک ہو گیا اس کا گھوڑا استحق کا سہ ہم فارثن تو مستحق ہوگا گھڑ سوار کے حصے کا وہ مند خلا جلن اور جو داخل ہوا پیادہ فش تارا فارسان تو اس نے خرید لیا گھوڑا استحق کا سہ ہمارا تو مستحق ہوگا پیدل کے چلنے والے کے حصے کا والا <فَبِي> اچھا بھائی غلام بھی ایک گیا تھا بھائی مدد کے طور پر عورت بھی گئی تھی ذمہ کافر بھی گئے تھے بچے بھی کچھ گئے تھے بھائی تو کیا ان سب کو بھی حصہ ملے گا پورا پورا جیسے ایک عام مجاہد کو ملتا ہے کہتے ہیں نہیں بھائی ان کو عام مجاہد کی طرح پورا حصہ نہیں ملے گا ہاں عام مجاہد کے حصے سے کچھ کم امام جتنا مناسب سمجھے ان کو دے دے گا بشرطے کے انہوں نے مدد اور تعاون کیا ہو جنگ کے اندر اگر انہوں نے کوئی مدد اور تعاون ہی نہیں کیا پھر ان کا حصہ نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وملو کیوں رات یوں ولا ذمی یوں ولا سبھی اور حصہ نہیں نکالا جائے گا غلام کے لیے اور نہ عورت کے لیے اور نہ, زمی کے لیے اور نہ بچے کے لیے ولا کی یا رضا سبی ماں یار المام اچھا رضا یار زخو رضا یار زخو کے معنی ہوتے ہیں کچھ تھوڑا سا حصہ دے دینا الا کیر ذلحم لیکن ان کو تھوڑا سا حصہ دے دے گا ما اسی کے مطابق جو امام کی رائے ہو جتنا وہ مناسب سمجھے عَلَى سَلَا سَلَا باقی خمس جو نکالا بھائی جو خمس نکالا اس کا کیا کیا جائے گا بھائی تو مال غنیمت میں سے پہلے پانچواں حصہ نکالتے ہیں اور پانچواں حصہ کس پہ خرچ کیا جائے گا بھائی سہ مل مساکین اور, اور ایک حصہ مسکینوں کا ہوگا وہ سہ مل اس طبیل اور ایک حصہ مسافروں کا ہوگا بھائی تو یہ تین قسموں کو دیا جائے گا وید ق الوفقار و ضویل قربا اور داخل ہو جائیں گے زویل قربا کے فقرا بھی ان میں ضویل قربا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار یعنی ان کے خاندان والے بھائی ان کو بھی ان کے فقراء بھی ان میں داخل ہو جائیں گے سمجھ میں آیا بھائی مسکینوں کا ان یتیموں کا حصہ نکالا گیا تو زویل قربہ میں سے جو یتیم ہیں ان کو بھی دیا جائے گا انہیں یتیموں کے حصے میں سے ان کے جو مساکین ہیں فقرا ہیں ان کو بھی اسی فقرا اور مساکین کے حصے میں سے دیا جائے گا ان میں سے حضور حضوص کے رشتہ داروں میں سے ان کے خاندان والوں میں سے کوئی اگر مسافر ہے تو اسے بھی کیا کیا جائے گا مسافروں کے حصے میں سے دیا جائے گا بھائی البتہ ان کو مقدم رکھا جائے گا باقی مسکینوں پر ان کو مقدم رکھیں گے پہلے ان کو دیں گے با پھر بعد میں دوسروں کو دیں گے تو کہتے ہیں وید قلو فقارا ادویل قربہ اور داخل ہو جائیں گے ذویل قربا یعنی حضوص و وسلم کے رشتہ داروں کے میں سے جو فقارا ہیں وہ بھی ان میں داخل ہو جائیں گے ویو اور ان کو مقدم رکھا جائے گا یعنی ان کو پہلے حصہ دیا جائے گا ولاد فعلا عغنی اہم شعیون اور نہیں دیا جائے گا ان کے مالداروں کو کچھ بھی حضور صلی اللہ وسلم کے خاندان والوں میں سے کوئی مالدار ہیں تو انہیں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا بھائی اچھا یہ صاحب قدوری نے بتلایا بھائی بس کیا بتلایا کے کتنے حصے کیے جائیں گے تین حصے بھائی ایک حصہ یتیموں کا ایک مسکینوں کا اور ایک مسافروں کا اس پر اشکال ہوتا ہے اے صاحب قدوری یہ آپ نے کیسے طریقہ بتلایا قرآن میں تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اللہ کس طرح فرماتے ہیں والم و ان غنیم تم ان اَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ <السَّبِي> وہاں تو پانچ قسمیں بیان میں بیانیا اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں غَنِمْتُمْ مِنْ جان لو کہ تم غنیمت میں سے جو کچھ پاؤ ان لاہم سہولی رسول تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے اس کا خمت ولی دبل قربہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے دو حصے ہو گئے ولیل یتامہ یتیموں کے لیے ولیل مساکین اور مسکینوں کے لیے اور وبن وبن اور کس کے لیے ہے مسافروں کے لیے تو وہاں تو پانچ قسمیں بیان ہوئی ہیں ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا ایک حصہ یتیموں کا ایک حصہ مسکینوں کا اور ایک حصہ مسافروں کا تو پانچ حصے کرنے چاہیے تھے اے اور اے صاحب قدوری آپ نے کتنے حصے بیان کر دیے دی. تین حصے بیان کیے بھائی اللہ اور اس کے رسول کا حصہ بیان نہیں کیا نیز رسلم کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ بھی بیان دی. آپ نے کہا وہ فقرا کے تحت آتے ہوں تو ان کو دیا جائے گا اگر وہ فقرا نہیں تو انہیں دیں گے ہی نہیں بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو ان کو تو جو حصہ ملے گا بھی وہ فقیر ہونے مسکین ہونے کی وجہ سے دیا جائے گا صرف حضو سار ہونے کی بنا پر نہیں دیا جائے گا اگر وہ مالدار ہے بھائی اعتراض سمجھ میں آیا تو صاحب قدوری اسی اعتراض کا آگے جواب ذکر کرنے لگے کہتے ہیں بھائی دیکھیے آیت کے اندر اللہ نے کیا ذکر فرمایا ولی رسول اللہ کے لیے ہے اس کا خمس اور اللہ کے رسول کے لیے کہتے ہیں یہاں جمہور کے نزدیک بھائی یہ جو اللہ اللہ نے اپنا ذکر فرمایا کہتے ہیں یہ اللہ کا نام شروع میں ذکر کیا گیا یہ صرف بطور برکت کے ہے اللہ کو کسی حصے وغیرہ کی حاجت نہیں ہے تو یہ حادیث سے ثابت ہے یہ مضمون بھائی یہ حادیث میں آتا ہے کہ یہ برکت کے طور پر ذکر کیا گیا ہے اور باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اب انتقال کے بعد حصے کی حاجت نہیں رہی بھائی سمجھ میں آیا اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب اس دنیاوی مال کی کوئی حاجت نہیں لہذا یہ حصہ تو نہیں رہا باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں کا بھی حصہ تھا کہتے ہیں یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا بھائی فکہ مفسرین حضرات کیا فرماتے ہیں مم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اس لیے حصہ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمایا کرتے تھے بھائی کیا کہتے تھے بھائی دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا دین لے کر آئے پورا عرب دشمن ہو گیا پورا عرب دشمن ہو گیا لیکن کوئی کھل کر انہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا بھائی سازشیں کرتے رہتے لیکن کوئی کھل کر تکلیف نہیں پہنچا سکتا بھائی نہ کوئی کسی کا دل کرے اٹھ کر قتل کرنے کے لیے آ جائیں نہیں بھائی کیوں نہیں ایسا کیوں نہیں کر سکتے تھے وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو ابھی ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن اس کے باوجود اس وقت مولانا قومی غیرت ایک بہت بڑی چیز تھی کوئی قوم والا یہ برداشت نہیں کرتا تھا کہ میری قوم کے آدمی کو کوئی غیر قوم والا ہاتھ لگائے اگر ہمارے قوم والے کا کوئی جرم ہے تو ہمیں آ کر بتاؤ ہم اس کا بدلا لیں گے آپ کو اجازت نہیں ہے کہ میری قوم والے کو کیا کریں ہاتھ ہی لگائیں تو سارے باقی لوگ ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے حضوص و سلم کو کوئی زیادہ نقصان پہنچایا تو پھر حساب اس کی قوم ہم سے بدلا لے گی بھائی ہمیں چھوڑے گی نہیں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے تھے مدد کرتے تھے تو اس وجہ سے ان کا بھی حصہ مقرر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کی مدد ہے نصرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لہذا امال غنیمت میں انہیں بھی ان کا حصہ دیا کرو اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اب انہیں ان رشتہ داروں کی مدد کی حاجت بھی نہ رہی بھائی وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے تو اب لہٰذا جب اب ان کی نصرت بھی نہ رہی کی ضرورت نہیں تو اب ان کا حصہ بھی نہیں ہوگا بھائی مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی تو یہ قومی غیرت اس وقت تھی تھیمرانا بڑی اور چنانچہ بھائی آپ سلم کی سیرت میں پڑھیں گے بھائی کہ پھر بلاخر بھائی میٹنگ بار بار میٹنگیں کرتے تھے کہ کیا کریں بھائی تھوڑی جتنی تکلیف پہنچا سکتے تھے وہ تو پہنچاتے تھے لیکن بالکل میں نے بتایا کل کھلا تکلیف پہنچائیں اور ان کو اس طرح نہیں کر سکتے تھے بھائی آپ نے پڑھا بھی ہوگا یا آپ پڑھیں گے کہ پھر ایک بڑی میٹنگ کی بھائی انہوں نے اور اس بڑی میٹنگ کے اندر تمام قوموں کے لوگ جمع ہوئے بھائی ان کے بڑے بڑے جوں کے سردار تھے حتیٰ کہ شیطان بھی ایک بڑے سردار کی شکل میں ایک بوڑھے شخص کی شکل میں آ کر شریک ہوا اب سوچ رہے ہیں کیا کیا جائے بھائی کیسے اس نئے دین کو روکا جائے کیسے اللہ علیہ وسلم کو اس روکا جائے اس دعوت و تبلیغ کے کام سے تو شیطان نے پھر کہا بھائی یوں کرو سارے قبیلے والے ایک ایک آدمی چن لیں اور پھر سارے جا کر مل کر کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں اس طرح حضور کے قتل کا الزام ایک قبیلے پر نہیں آئے گا سارے قبیلوں پر مل کر آئے گا ان ساروں نے مل کے قتل کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے وہ ایک آدھا قبیلہ ہوگا اس سے تو لڑ سکتے ہیں سارے قبیلوں سے مل کر تو وہ نہیں لڑ سکتے بھائی تو دیکھو یہ ترکیب اسی لیے انہوں نے کی تھی کیونکہ دو سو قومی غیرت کا جذبہ تھا کسی قوم والے برداشت نہیں کرتے تھے کہ دوسری قوم والا کیا کرے ہمارے قوم کے کسی آدمی کو ہاتھ لگائے بھائی تو یہ سازش انہوں نے اسی لیے تیار کی کہ سارے مل کر جمع ہو پھر ساروں میں سے ایک ایک آدمی چن لیا اور سارے چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مکان میں سو رہے تھے اس کو انہوں نے گھیر لیا باہر بھائی کھڑے ہو گئے صبح نکلیں گے تو مل کر قتل کر دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خبر دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور خود باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان جتنے وہ باہر کھڑے ہوئے تھے بھائی اسلحے سے لیس ان کی آنکھوں سے اوجھل فرما دیے انہیں حضور صلی اللہ وسلم دکھائی نہیں دیے حضو وسلم نے مٹی اٹھائی ساروں کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ڈالی اور پھر گھر تو بکت سے دیگر اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور ہجرت پر تشریف لے گئے بھائی غار سور میں پھر تین دن سیاح کیا اور پھر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے بھائی اب دیکھیے ذرا کتاب پر بھائی مسئلہ سمجھ میں آ بھائی جی ف ام مکر اللہ تعالی بھئی آپ کی کتابوں میں عبارت کس طرح ہے ف عمر اللہ ایک اور ما ہے مزید. نہیں ایک اور ما ہونا چاہیے بھئی ایک اور ما ہونا چاہیے یہاں ف عمر اللہ تعالیٰ فی کتابی مین الخم باقی جو اللہ تعالی نے اب وہی اعتراض کا جواب دینے لگے ہیں بھئی اللہ تعالی نے تو اپنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا بھی ذکر فرمایا ان کا حصہ کیوں نہیں اب وہی بات صاحب قدوری بھی بتلائیں گے کہتے ہیں تعالیٰ علی نفسی ہی فی کتابی ہی باقی اللہ تعالی نے جو ذکر فرمایا ہے اپنے لیے اپنی کتاب کے اندر من الخم خمس سے ملی فتاح الکلامی تبر رقم بھی اس ہی صبر رقم تو وہ صرف کلام کو شروع کرنے کے لیے صبر رقم برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نام سے اللہ کے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے کلام کو شروع کیا وصم النبی علیہ السلام القطع بیموتی ہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ثاخت ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے کما قطع صفی جیسے کہ صفی ثاخت ہو گیا صفی بھی مال غنیمت میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کوئی بھی چیز پسند فرما لیتے یہ حصہ صفی کہلاتا تھا کوئی زیرہ پسند فرما لی مسن جنگی لباس پسند فرما لیا کوئی تلوار پسند فرما لی یا کوئی باندی جسے بھی وہ چاہے کوئی بھی چیز چاہیں وہ پسند فرما لیتے اپنے لیے یہ حصہ کیا کہلاتا تھا سفی کہلاتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صفی بھی کیا ہو گیا ساخت ہو گیا تو کہتے ہیں وہ صحم النبی علیہ السلام و سقت بھی موتی ہی کما سخت صفی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ساخت ہو گیا آپ کے انتقال کی وجہ سے جیسے کہ صفی ساخت ہو گیا و سہ و ضبیر قربا قانو یصح و نحفی ضمنی علیہ السلام بن اور باقی جو حضور صحیح کے قریبی رشتہ داروں کا حصہ ہے قانو یا تحق ہو تو وہ اس کے مستحق ہوتے تھے فی زمانی نبی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بن نصرتی کس وجہ سے نصرت کی وجہ سے مدد کرنے کی وجہ سے وباد اور بال صلی اور علیہ وسلم کے،, کے بعد آپ وہ کس کی وجہ سے مستحق ہوں گے فکر کی وجہ سے اگر وہ محتاج ہیں, مسکین ہیں پھر مستحق ہوں گے ورنہ نہیں وَإِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ اچھا یہاں تک تو یہ بات بیان ہوئی بھائی کہ لشکر یا جو کچھ جمع کر کے لے کے آئے بھائی وہ مال غنیمت ہے اس میں سے خمس نکالا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے بھائی تو کیا بھائی کوئی شخص بھائی مسلمانوں میں سے دو چار آدمیوں کی ٹولی کفار کے وطن میں گھس گئی اور لوٹ مار کر کے کچھ مال لے آئی کیا اس میں سے خمس نکالیں گے یا کوئی چھوٹا دستہ اندر گھس گیا اور کچھ مال وغیرہ ان کا لوٹ لایا کیا اس میں سے خمس نکالا جائے گا کہتے ہیں بھائی خمس جو ہے اس مال میں سے نکالا جاتا ہے جس کو میں مسلمانوں نے بطور بضور قوت کے حاصل کیا ہو بھائی مسلمانوں کی ایسی جماعت نے اس مال کو حاصل کیا ہو جس میں کیا ہو قوت ہو طاقت والی جماعت ہو بھائی اور تو لہذا دو چار آدمی اگر گئے ہیں تو یہ جو مال لوٹ کر لائے ہیں یہ اس کو یہ تو قوت بازو سے حاصل نہیں کیا بھائی کوئی بھائی جلدی جلدی کچھ لوٹ مار کی ان سے چھینا اور لے آئے بھائی تو یعنی قوت نہیں تھی ان کے اندر اگر تھوڑی دیر وہاں ٹھہرتے تو کیا کر کفار کیا ہو جاتے ان کے مقابلے کے لیے جمع ہو جاتے اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے بھائی تو لہذا اس کو اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا اسی طرح کوئی چھوٹا دستہ اگر چلا جاتا ہے جن کی کوئی قوت وغیرہ نہیں ہے تو ان وہ ہیں اس میں سے بھی خمس نہیں ہوگا ہاں البتہ کوئی ذرا بڑے جماعت گئی جس کی قوت ہے تو پھر آپ انہوں نے یہ جو مال حاصل کرتے ہیں کر کیا انہوں نے یہ کس کے ذریعے حاصل کیا ہے وہ ان کی قوت ہے ہر وہاں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے بلکہ ان کو کیا کرنا پڑے گا باقاعدہ اس کے لیے تیاری کرنا پڑے گی لہٰذا اب یہ جو مال لے کر آئے ہیں اس میں سے پنس نکالا جائے گا اگرچہ ادھر مسلمانوں کے امیر نے ان کی مدد کا وعدہ کیا ہو یا مدد کا وعدہ مسلمانوں کی جماعت گئی تھی امیر نے مدد کا وعدہ کیا ہے یا اس کو بتایا بغیر ہی چلے گئے تھے دونوں میں خمس نکالا جائے گا جبکہ ایسی جماعت گئی ہو جو طاقت والی ہے, آسانی سے جس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ عید واحد اور جب داخل ہوا کوئی ایک مسلمان یا دو مسلمان دار الحرب میں یغیر اغارہ کے معنی ہوتے ہیں اچانک حملہ کرنا اس حال میں کہ یہ حملہ کرنے والے تھے بغیر اذن الامامی امام کی اجازت کے بغیر ہی فد و شیان انہوں نے کوئی چیز لے لی وہاں سے لم یو خم تو اس میں سے خمص خمص نہیں نکالا جائے گا وہ اگر داخل ہوئی کہ کوئی ایسی جماعت لہم منعت ان کے جن کی قوت تھی بھائی منعتون قوت بھائی ان کی قوت تھی فاخو شی انہوں نے کوئی چیز لے لی خمیسا تو اس میں سے کیا کیا جائے گا خمس نکالا جائے گا و علم یا زن لہم الامام اگرچہ ان کو اجازت نہ دی ہو امام نے و اراد خل المسلم دار الحر تاجر بھائی ایک مسلمان تاجر گیا ہے تجارت کی غرض سے دارالحرب میں بھائی اب وہاں جا کر اسے کہیں موقع ملتا ہے اور وہ کچھ مال لوٹ کر لے آتا ہے کہتے ہیں بھائی جو تجارت کی غرض سے گیا ہے اس کے لیے درست نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ غداری کرے اور دھوکہ دے اور ان سے کچھ چھین کر لے آئے اس کے لیے درست بھائی وہ جو پہلے جماعت گئی تھی وہ تو گئی کس ارادے سے تھی مال وغیرہ چھیننے کی نیت سے گئی تھی کیونکہ ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہے جنگ ہے تو ان کا جو کچھ چھین سکتے ہیں چھیننا جائز ہے بھائی تو پہلی جماعت تو گئی ہی چھیننے کی نیت سے تھی اور یہ جو مسلمان گیا یہ تو تجارت کے کی غرب سے گیا ہے لہذا اب اس کے لیے دھوکا کرنا اور ان کے مال اور خون کے درپے ہونا درست نہیں ہے لیکن اگر یہ کچھ چھین لایا تو کیا یہ مالک بن جائے گا کہتے ہیں ہاں یہ مالک تو بن جائے گا لیکن اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو صدقہ کرے بھائی سمجھ میں آیا کیونکہ اس نے دھوکے بازی کے ذریعے یہ مال حاصل کیا ہے تو کہتے ہیں ویدہ دخل المسلم دار الحرب اور جب داخل ہوئے داخل ہو کوئی مسلمان دار اور میں تاج ایرن تاجر ہو کر فلاں حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ پیچھے پڑے کسی چیز کے من اموال ان کے مالوں میں سے ولام ان دماعم اور نہ ان کے خونوں میں سے یعنی ان کے مال اور خون کے پیچھے پڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کا مال چھینے یا ان میں سے کسی کو قتل کرے فینغم اگر اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ایسی ملکیت جو ممنوع ہے یعنی شریعت میں کیا کیا گیا تھا اس کو منع کیا گیا تھا محضور کا معنی ہے ممنوع ملک مل کا محضورا تو یہ اس کا مالک بن جائے گا ممنوع ملک کے طور پر ور اسے حکم دیا جائے گا کہ اس کو کیا کر دے صدقہ کر دے دخل اور جب ہمارے پاس کوئی حربی آیا مستمین مستامن ہو کر یعنی امان لے کر کوئی حربی آتا ہے بھائی دارالحرب والے تو یہ ان کے ساتھ تو ہماری جنگ ہے اب ان میں سے کوئی شخص کیا کرتا ہے امان لے کر ہمارے وطن میں آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی اسے دارال اسلام میں ایک سال تک ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوگی اسے کہا جائے گا ایک سال سے پہلے پہلے واپس چلے جاؤ ایک سال یا اس سے زیادہ وہ رہے گا بھائی تو پھر تو وہ کیا کرے گا نقصان پہنچ جائے گا جاسوسی وغیرہ کا کام ان کے لیے شروع کر دے گا سمجھ میں آیا بھائی یہاں کی ہر چیز سے طور طریقے عادات اور بات چیت اور جگہوں سے واقف ہو جائے گا تو وہ جاسوسی کا کام شروع کرے گا لہذا ایک سال تک ایک سال سے زیادہ نہیں ٹھہرنے دیں گے اسے بھائی ہاں ایک سال سے کم ضرورت ہے مولانا کیونکہ مختلف امور کے سلسلے میں ہمیں بھی وہاں جانا پڑتا ہے تجارت وغیرہ کے سلسلے میں تو تاکہ وہ سلسلے برقرار رہیں اس لیے انہیں اجازت تو دیں گے امان ہم دے دیں گے جو اگر کوئی آنا چاہے امان لے, لے کر وہ آ سکتا ہے لیکن ایک سال سے زیادہ نہیں ٹھہرے گا اگر ایک سال تک وہ ٹھہرتا ہے اسے کہہ دیا جائے گا بھائی اگر ایک سال تک تم رہے تو پھر تم پر ہم جزیہ عائد کر دیں گے سالانہ ٹیکس تم سے لیں گے اور سالانہ ٹیکس جب تم پہ آ جائے گا تو تم ذمی بن جاؤ گے یہاں کے باشندے بن جاؤ گے سمجھ میں آیا ذمہ بن جاؤ گے اور جب ذمہ بن گئے تو اب ذمہ کو دارالحرب جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہم تمہیں پھر واپس دوبارہ دارالحرب نہیں جانے دیں گے سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ ایزا دخل حربی یو ارینا اور جب داخل ہوا کوئی حربی ہماری طرح مستامن ہو کر لم یو مکن لہو تو اس کے لیے اس کو قدرت نہیں دی جائے گی یوقی مفیداری نہ سنتن کہ وہ مقیم ہو ہمارے وطن کے اندر ایک سال تک گا اگر قیام کیا پور جزیا تھا تو میں مقرر کر دوں گا تیرے اوپر جزیہ فَإِنْ ان اقام اگر اس نے قیام کیا پورا سال تو اس سے جزیہ لیا جائے گا وفار اور وہ کیا بن جائے گا زمی بن جائے گا ولا یو تر کہارل دار بھی اور اسے چھوڑا نہیں جائے گا کہ وہ دار الحرب لوٹ جائے دار الحرب ان دارل ہر بھی ویت رخویتم او ضمین او تین دم مباحم بل اودی اچھا بھائی ہم نے تو اسے وہ ضمی بن گیا ہم نے اسے منع کر دیا لیکن پھر وہ چلا گیا کسی طرح دار الار چھپ چھپا کر نکل گیا تو کہتے ہیں یاد رکھیے پہلے اس کے خون اور مال محفوظ تھے اب اس کا خون محفوظ نہیں رہا یہ مباخود دم بن گیا اس کا قتل کیا ہو گیا جائز ہو گیا مثلا مسلمان وہاں حملہ کرتے ہیں تو اس کو قتل کر سکتے ہیں اور نیز اس نے یہاں پر کوئی مال چھوڑا تھا بھائی اس کا جو مال تھا وہ خطرے میں پڑ گیا یعنی یہاں اگر کسی کے ذمے اس کا دین تھا کیا تھا دین, دین مثن کسی نے اس کے پیسے دینے تھے تو جب اسے قتل کر دیا جائے گا یہ دین کیا ہو جائے گا تاخیر ہو جائے گا ختم ہو گیا دین بھائی اور حملہ کیا گیا اس کو پکڑا گیا یا قتل کیا گیا تو یاد رکھیے اس صورت میں یہ یہاں فرض کرو کسی مسلمان یا کسی ضمی کے پاس اس نے اپنی امانتیں رکھوائی تھیں مال وغیرہ رکھوایا تھا وہ مال سارا کیا بن جائے گا مال غنیمت بن جائے گا کیا بن جائے گا مال غنیمت بن جائے گا اس لیے کیونکہ وہ اس کی چیز تھی بطور امانت کے یہاں پڑی ہے تو گویا اسی کے قبضے میں کیونکہ امانت بھی دراصل گویا کس کا قبضہ ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے مالک ہی کا قبضہ ہوتا ہے وہاں بھی تو گویا اسی کافر کے قبضے میں تھی اور لیا قتل قبضہ کر لیا تو یہ مال کے قبضے میں گویا آیا اور یہ بھی کیا بن گیا مال غنیمت بن گیا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں وہ انہ الا دار ہر اور اگر وہ شخص جو تھا جو ضمی بن گیا تھا اگر وہ دار الحرف چلا گیا ویت رقو وزیات آئندہ مسلمین او ذمین اور وہ چھوڑ دیتا ہے کوئی امانت کسی مسلمان کے پاس یا کسی ذمی کے پاس او دین کی ذمت یا کوئی دین چھوڑ دیتا ہے ان کے ذمے میں یعنی کسی کے ذمے اس کا دین ہے کسی نے اس کے پیسے دینے ہیں فقط فار دم و تو جب یہ دار چلا گیا بھائی تو اس کا خون کیا ہو گیا مبا ہو گیا بالعودی واپس لوٹنے کی وجہ سے وما فی دار ہے خطرے میں ہے کیسے خطرے میں میں نے بتایا بھائی اگر حملہ ہوتا ہے اور اس کو قید کر دیا جاتا ہے یا اس کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کا جو یہاں پر جتنا دین تھا وہ ساقد ہو جائے گا اور اس کی جتنی امانتیں تھیں وہ کیا بن جائیں گی مالے غنیمت بن جائیں گی. سمجھ میں آیا ہاں اگر ویسے یہ وہاں مر جاتا ہے پھر وہ اسی کا مال رہے گا بھائی اور اس کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ معافی دار ال اسلامی میں مال خطر اور وہ جو دار اسلام میں ہے اس کے مال میں سے اعلیٰ خطر وہ خطرے میں ہے او سیرا او داری پس اگر اسے قید کر لیا گیا غلبہ تیلا تو, تو اسے قتل کر دیا گیا اسے قیدی کر لیا گیا یا دار الحرب پر قبضہ کر لیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا تو, ہو تو اس کے دیون کیا ہو گئے سارے ہو گئے وصارت اور فارا تل ودیات یعنی مال غنیمت بن گئی بھائی یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں ایک تو غنیمت کا حکم بتلا دیا کہ مسلمان لڑائی کرتے ہیں لڑائی کے بعد جو مال چھین لیا جمع کر لیا اور دارالاسلام لے آئے یہ سارا مال غنیمت ہے اس میں سے پانچواں حصہ نکالا جائے گا بھائی جو یتیموں مسکینوں اور مسافروں کا حصہ ہے بھئی کچھ مال وہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے بغیر لڑائی کی گئی مسلمان گئے حملہ کرنے وہ بغیر لڑائی کی وہ کیا ہو گئے وہ وہ بغیر لڑائی کے ہی وہ مال ان کے ہاتھ آ گیا بھائی انہوں نے شکست تسلیم کر لی تو اب یہ جو مال آیا ہے کیا اس کے اندر اس میں سے خمس نکالا جائے گا کہتے ہیں نہیں اس میں سے خمس نہیں نکالا جائے گا خمس صرف اس مال میں سے نکالا جائے گا جو کس کے بعد ہاتھ آئے لڑائی کے بعد ہاں اور اس مال کو پھر کیا کریں گے بھائی یہ جو ہاتھ میں آیا ہے کہتے ہیں اس کو مسلمانوں کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں گے سمجھ میں آیا مسلمان اور مملکت کی بھلائی جو ہے ان امور میں اس مال کو خرچ کیا جائے گا تو جو غنیمت کی طرح اس کو تقسیم بھی کیا جائے گا اور اس میں خمس بھی نہیں ہوگا وَمَا ماں عَلَيْهِ جفا کا معنی ہے جلدی سے کسی چیز پر قبضہ کر لینا وَمَا ماں عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور جس پر جلدی سے مسلمانوں نے قبضہ کر لیا مین اموالی اہل حرب کے مالوں میں سے بغیر ان بغیر کسی لڑائی کے یو فرق ہی مفالح المسلمین مسلمین تو اس کو خرچ کیا جائے گا مسلمانوں کی مصلحتوں کے اندر سمجھ میں آیا بھائی مسلمانوں کی مصلحت کے جو جو کام ہیں مملکت کے اندر وہ ان سے لیے جا سکتے ہیں تو اس کو غنیمت کے طور پر بھی تقسیم نہیں کریں گے اور اس میں خمس بھی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں یوسرف کی مصالح المسلمین اس کو مسلمانوں کے مصلحتوں میں خرچ کیا جائے گا کما یوس رف الخراجو جیسے کہ خراج کو خرچ کیا جاتا ہے جیسے کہ خراج کو خرچ کیا جاتا ہے خراج کا حکم بھی بتلا دیا دیکھا مصنف نے جیسے اس کو کیا کرتے ہیں مسلمانوں کے مسلحتوں میں خرچ کیا جاتا ہے اس خراج کو اس طرح اس کو بھی خرچ کیا جائے گا وہ آرز العربی الوہا آرزرین بھائی آپ جانتے ہیں مسلمان کی جو زمین ہے اس میں سے عشر لیا جاتا ہے اس کی پیداوار پر اوشر ہوتا ہے یہ زمین سے جو جتنی بھی پیداوار حاصل ہو اس میں سے دسواں حصہ اللہ کے راستے میں دے گا صدقہ کرے گا یہ کب ہے جب کہ زمین کو اس نے سیراب خود نہیں کیا بلکہ بارش وغیرہ یا دریا کے پانی سے خود بخود وہ زمین سیراب ہوتی ہے تو اس میں سے کتنا دے گا دسواں حصہ اور اگر اس کو محنت کرنا پڑتی ہے پانی لگانا پڑتا ہے ٹیوب ویل وغیرہ ہے یا اور کوئی طریقہ ہے جس کے ذریعے یہ کھیت کو پانی لگاتا ہے تو اب چونکہ اس کی محنت بھی آ گئی پانی لگانے کی تو اب اس صورت میں دسواں حصہ نہیں دے گا بلکہ دسویں کا بھی نصف دے گا یعنی نصف اوشر یعنی بیسواں حصہ پھر دینا پڑے گا بھائی آپ کتاب الشر میں پڑھ چکے ہیں بھائی سمجھ میں آیا تفصیل وہاں گزر چکی ہے کے بعد کی قیمتی بات آپ کو بتلاؤں بھائی آپ نے پڑھا کہ زمین سے جو بھی پیداوار حاصل ہو اگر بغیر محنت ہے یعنی بغیر پانی پلانے کے لیے اسے محنت نہیں کرنا پڑتی اسے سیراب کرنے کے لیے محنت نہیں کرنا پڑتی تو دسواں حصہ دینا پڑتا ہے اور اگر محنت کرنا پڑتی ہے پھر دسویں کا نصب یعنی بیسواں حصہ پھر دینا پڑتا ہے بطور زکات کے بہت جتنی بھی پیداوار ہو حتیٰ کہ اگر زمین سے دس سیر بھی گندم حاصل ہوئی تو کتنی ایک سیر کیا کرنا پڑے گی اس دفاع کرنا پڑے گی تو یہ صرف زمینوں کی پیداوار میں ہے اوشر یعنی اس پہ اوشر مالانا باقی اگر کسی شخص نے گھر میں کوئی پھلدار درخت لگائے ہیں یا گھر کے اندر کوئی شخص کیا کرتا ہے سبزیاں اور ترکاریاں اس نے اگائی ہیں تو یاد رکھیے ان کے اندر اوشر وغیرہ کچھ نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا یہ ہمیشہ یاد رکھنا گھر کے اندر کوئی شخص پھلدار درخت لگا لیتا ہے چاہے جتنے بھی لگا لے یا کوئی ترکاریاں سبزیاں لگا لیتا ہے تو ان کے اندر اوشر واجب نہیں ہے بھائی اچھا تو اوشر کی بات ہو رہی تھی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تھوڑی اور تفصیل بھی بیان کر دوں بھائی بھائی اوشر مسلمان کی زمین میں سے لیا جاتا ہے اور خراج کس کی زمین سے لیا جاتا ہے کافر کی زمین سے اور تفصیل بھی آپ پڑھ چکے ہیں آگے بھی تفصیل ابھی آ جائے گی مارا بس آسان لفظوں میں یوں ہے بھائی مسلمان کی زمین سے کیا لیں گے اوشر اور اوشر پیداوار پر ہوتا ہے جتنی پیداوار ہو اس حساب سے دینا پڑتا ہے اوشر اور خیراج زمین کے اعتبار سے ہے ٹیکس ماننا سالانہ ٹیکس بھائی لیکن خیراج میں تفصیل یہ ہے کہ خیراج سال میں صرف ایک دفعہ لیا جاتا ہے سالانہ ٹیکس کیا, کیا جاتا ہے صرف ایک دفعہ لیا جائے گا جتنا بھی مقرر ہے فی ایکڑ اتنے درہم ہم آپ نے دینے ہیں وہ سال میں ایک دفعہ وصول کیا جائے گا جبکہ کہ پیداوار پہ ہوتا ہے سال میں آپ چھ فصلیں کاشت کریں تو ہر فصل پہ کیا کرنا پڑے گا اوشر دینا پڑے گا دو فصلیں کاشت کریں تین کریں جتنی بھی کاشت کریں گے ہر ایک پر الگ اوشر دینا پڑے گا لیکن خراج ہر فصل پر الگ نہیں ہے بلکہ سال میں ایک ہی مرتبہ ہے بھائی ایک ہی مرتبہ اب کون سی زمین عشری ہے اور کون سی زمین خیر زمین خیراجی ہے بھائی یہ بتلانے لگے ہیں کہتے ہیں وہ الْعَرَبِ ارض العربی کلوہا ارض عشرین عرب کی زمین جو ہے ساری کی ساری ارض وشرین وہ کون سی زمین ہے عشری زمین ہے اس میں سے کیا لیا جائے گا عشر لیا جائے گا وہ بین الز ایجرم بل یمن اب اس کی حدود بیان کرنے لگے ہیں کہ آپ نے کیا کہا عرب کی ساری زمین کون سی ہے, ہے. عرب کی زمین کہاں سے کہاں تک حدود تو بیان کر دیجئے تو صاحب حضوری اب حدود بیان کر رہے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ کہتے ہیں وہی اماں بین الزیب الا افسا حجرم بل <يَمَن> اور یہ مقام سے لے کر یمن میں حجر مقام کے آخری کنارے تک ہے افسر کہتے ہیں آخری کنارہ بھائی یمن میں حجر مقام کے آخری کنارے تک یہ ایک طرف سے ہے بھائی ایک طرف سے حد ہے اور بی مہرہ تا حد دی محرت علاحد مشارق شام اور مشارق شام کی حد سے لے کر مہرہ تک یا مہرہ سے لے کر مشارق عرب کی سرزمین ساری عوشری ہے اس کی حدود کیا ہیں ایک طرف ازیب مقام سے لے کر حجر مقام کے آخری کنارے تک اور دوسری طرف مہرا مقام سے لے کر شام کے مشرق سرحدوں تک بھئی جی یہ تو کی زمین ذکر ہوئی وہ سواد کل لوہا ارزو خیرا سواد سے مراد سواد عراق ہے عراق میں کچھ خاص علاقہ ہے اس کو سواد عراق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سواد عراق یہ کہتے ہیں کل لوہا ارز یہ ساری کون سی زمین ہے خراجی زمین ہے یاد رکھئے ایک زمین پر جب خیراج ہےقرر ہو گیا اب اس کو چاہے کوئی مسلمان خرید بھی لے پھر بھی یہ کیا رہتی ہے خیراجی ہی رہتی ہے اب اس مسلمان سے خیراج لیا جائے گا اب اوشر نہیں ہے اس پر بلکہ کیا دینا پڑے گا اسے خیراج تو ابتدا میں جیسی ہی ہوئی ویسی ہی رہے گی بھائی سمجھ میں آپ تو خراجی زمین خراجی ہی رہتی ہے البتہ اوشری زمین خراجی بن جاتی ہے خراجی زمین کافر کے پاس تھی خراج لیں گے مسلمان خرید لے پھر بھی کیا لیں گے خراج ہی لیں گے اوشری زمین مسلمان کے پاس تھی اوشر لیں گے لیکن کوئی کافر خرید لے گا تو پھر کیا لیں گے خراج اس سے لیں گے بھائی تو کہتے ہیں واسواد و کلھا ارض خراجين اور عَلْ سواد علاقہ جو ہے وہ سارا کا, سارا کا سارا خراجی زمین ہے۔ بھئی اس کی حدود کیا ہیں وہ بیان کرنے لگیں ہیں و ہیا ما بین العزیب الى عقبه حلوانا یہ عزیب مقام سے لے کر عقبه حلوان تک ہے ایک طرف ایک طرف اس کی حدودیں ہیں و مین العرز الى اور آلس مقام سے لے کر آپ بادان مقام تک یہ دوسری طرف اس کی حدود ہیں تو لمبائی ایک طرف لمبائی ایک طرف چوڑائی ساری حدود بیان کر دی بھائی ورز سوادی مملوکت بھائی انہوں نے کہا سواد سواد کی ساری زمین کیا ہے خیرا ہے اب مزید تفصیل بتلا رہے ہیں یہ جو سواد کی زمین ہے مملوکا یہ مملوک ہے وہاں کے رہنے والوں کی یعنی وہی اس کے مالک ہیں وہ کیا ہیں اس اس کے خراج تو لیں گے ان سے لیکن وہ اس کے مالک ہیں تصرا ان کے لیے بیچنا بھی جائز ہے اس زمین کا اور اس میں اور تصرف کرنا بھی بیچنا چاہیں ہیبا کرنا چاہیں جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں کیونکہ جب وہ مالک ہے تو جو چاہیں اپنی زمین کے ساتھ کرے وکلو اردین اسلم علیہ <عَلَيْهَا> یہاں سے اب ذاتہ ذکر کرنے لگے ہیں بھئی کسی زمین کے بارے میں کیسے طے کریں گے کہ وہ خراجی زمین ہے یا عشری زمین ہے کہتے ہیں یاد رکھو جب کسی علاقے کو مسلمان فتح کر لیں اور اس علاقے کو پھر امام کافروں سے لے لے اور مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دے تو یہ اوشری زمین ہے یہ کیا ہے کیونکہ ابتداً جو زکوۃ آ رہی ہے اب اس پر کون سی آئے گی بھائی پہلے تو کافروں کے قبضے میں تھی اور کافروں کے ساتھ بھی ہماری جنگ تھی ان سے کوئی خراج لیا جا سکتا تھا ان سے خراج ہی لیا جاتا تھا کافروں کی زمین تھی اب ہم نے اس پر قبضہ کیا اور قبضہ کرتے ہی امام نے کیا کیا کافروں سے لی اور کس کے حوالے کر دی مسلمانوں کے حوالے کر دی اور مسلمان سے خیراج لیا اوشر لیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے تو ابتدا کیا کیا؟ لہذا یہ زمین بن گئی اسی طرح ہم کسی علاقے پر حملہ کرنے گئے بھائی مجاہدین گئے اور وہاں کے لوگوں لوگ اسلام لے آئے جب اسلام لے آئے تو ان کی زمینیں انہی کے پاس رہنے دی گئیں بھائی انہی کے پاس چھوڑ دی گئیں اب ان سے چونکہ رہنے والے مسلمان تو اب ان کی زمینوں پر خراج نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا اوشار آئے گا بھائی سورج سمجھ میں آگئی گئے بھائی تو یہ بھی اوشری زمین ہے ہاں اس کے بجائے اگر یوں ہوا کہ کفار سے جنگ کرنا پڑی اور جنگ کرنے کے بعد ہم نے ان کی زمینیں ان سے چھین لی اور پھر چھین کے بعد امام نے یہ فیصلہ کیا کہ چلو اسی علاقے والوں کے پاس یعنی انہی کافروں کے پاس یہ زمین رہنے دو ہم ان سے کیا لے لیا کریں گے خراج لے لیا کریں گے ٹیکس لے لیا کریں گے سالانہ تو اب یہ خراجی زمین ہو گئی یہ زمین انہی کافروں کے پاس رہنے دی اور ان پر سالانہ ٹیکس مقرر کر دیا تو یہ اب کون زمین ہے خراجی زمین ہے تفصیل سمجھ میں آ گئی دیکھیے بھائی اس کے مالک علیہا اسی زمین پر یعنی اسی پر رہتے ہوئے کیا لے آئے وہ اسلام, اسلام لے آئے اور ایسی زمین جسے پتا کر لیا گیا عن وطن قوت بازو سے بزور قوت اسے کیا کر لیا گیا فتا کر لیا گیا وقسمت بین الغانمین اور اسے تقسیم کر دیا گیا غنیمت والوں کے درمیان یعنی مجاہدین میں فہی ارض عشر تو یہ کون سی زمین ہے عشری زمین ہے وقل ارض فتحت عن وطن اور ہر ایسی زمین جسے بذور قوت فتح کر لیا گیا فقر اهلھا علیھا پس برقرار رکھا گیا اس کے مالکو کو اس پر عرض خراجی تو یہ کون سی زمین ہے عام زمین ایک پڑی ہوئی ہے اور قابل زراعت نہیں ہے اب آپ نے پڑھا تھا بھائی جو شخص اس کو آباد کرتا ہے بادشاہ کی اجازت کے ساتھ وہ اس کا کیا بن جایا کرتا ہے مالک بن جاتا ہے تو یہ جو زمین یہ جو بے آباد زمین تھی اس کو کوئی آباد کر لیتا ہے اب اس کا کیا حکم ہے یہ خیراجی ہوگی یا پوشری ہوگی کہتے ہیں بھئی اگر ضممی کوئی کافر اس کو آباد کرتا ہے پھر تو یہ خیراجی زمین ہو جائے گی کیا ہو جائے گی خراجی اور اگر مسلمان اس کو آباد کرتا ہے پھر تو امام یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے آس پاس کی زمینوں کو دیکھ لو اس کے آس پاس کی زمینیں اگر اوشری تھیں تو یہ زمین بھی کیا ہو جائے گی اوشری اور اگر اس کے آس پاس کی زمینیں خراجی تھیں تو یہ زمین بھی کیا ہوگی خراجی ہوگی امام محمد رم اللہ فرماتے ہیں نہیں پانی کا اعتبار کیا جائے گا جس پانی سے اس کو خیراب کیا جاتا ہے اگر خود اس کے اندر کوئی کنواں کھوتا ہے یا چشمہ کھوتا ہے یا کسی دریا سے عام دریا سے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا اس کے پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے پھر تو یہ عوشری زمین ہی ہے کیونکہ آپ بات کرنے والا مسلمان ہے سمجھ میں آیا اور آم کو کنواں اس نے کھودا ہے یا اس میں چشمہ کھودا ہے یا آم دریا سے اس کو سیراب کرتا ہے تو یہ کون سی زمین ہوگی اوشری لیکن اگر ہزمیوں کی کسی نہر عرب کے علاوہ باقی لوگ کیا کہلاتے ہیں علا تو اگر ہزمی بادشاہوں نے کوئی نہر کھدوائی تھی اس کے پانی سے اگر اس زمین کو سیراب کرتا ہے تو اب یہ پھر چاہے مسلمان ہی کیوں نہ اس کو آباد کرے یہ کیا کون سی زمین ہو جائے گی خیراجی کیونکہ ان کی کھودی خود ہوئی نہروں سے پانی استعمال کر رہا ہے سورج سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ من احزم مواتن اور جس نے آباد کیا غیر آباد زمین کو تم بے حئی تو یہ امام یوسف رحم اللہ کے نزدیک اس کا اعتبار کیا جائے گا بے حیثی اس کی جگہ کے اعتبار سے اس کا اعتبار اس کی جگہ سے کیا جائے گا حیثیت کہتے ہیں جگہ سے اس زمین کی جگہ کو یعنی اس کے آس پاس کو دیکھا جائے گا فہ کانت مین خیراجی فہیہ خیراجی یسن اگر یہ خیراجی زمین کی جگہ میں سے ہوا یعنی اس کے قرب قریب میں سے ہوا وہی خیراجی یسن تو یہ کون سی زمین ہو جائے گی <سلام> خراجی ہو جائے گی وہ ان کانت منہ دی اروضل ہوشری فہیہ اور اگر یہ عشری زمین کے قرب و جوار میں سے ہے فہیہ تو یہ کون سی زمین ہوگی عشری ہوگی ول بسرتنا شریت بھی اجماع رضی اللہ تعالی عنہم اور بسرا شہر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بسایا گیا تھا بھائی یہ ہمارے نزدیک اوشری ہے بابا جے صحابہ کے اجماع کے کیونکہ صحابہ نے اجماع کیا تھا اس پر بھائی کون سی زمین ہے وکال ہے محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان ہف رہا کہ اگر اغیر آباد زمین کو آباد کیا بیر کسی ایسے کنویں کے ذریعے ہف جس نے جسے اس شخص نے کھودا ہے او بہائی یا ایسے چشمے کے ذریعے اس جسے خراجہ جس آباد کرنے والے نے نکالا ہے او بیما جا اول فوراتی یا اس کو دریا دجلا یا دریا فرات کے پانی کے ذریعے اس کو آباد کیا مراد کوئی عام دریا یہ بڑے دریا کے تو مراد یہی دو دریا نہیں ہیں بلکہ کوئی بڑا دریا ہو جو قدرتی طور پر جاری ہے بھائی بڑا دریا ہے دجلہ بیماری دجل اور اگر اس کو آپات کیا دریائے دریائے فرات کے پانی کے ذریعے ابل انہار کو یا ان بڑے دریاؤں کے ذریعے جن کا کوئی ایک بھی مالک نہیں ہے نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں مولانا سمجھ میں آیا بڑی دریاؤں کے ذریعے جس کا کوئی مالک نہیں ہوتا فحیہ و تو یہ زمین کون سی ہے شریہ ہے و ان احیاھا بماء الانہار اللتی اختفرحل اعجمو اور اگر اس زمین کو آباد کیا ان دریاؤں کے پانی سے اللتی اختفرحل اعجمو جن کو قدوایا ہے عجمیوں نے یعنی یہاں بڑی نہریں مراد ہیں بڑی نہریں جن کو کھدوایا ہے کس نے العظم کس نے نے مثل مسل ملک جیسے کہ نہر ملک ہے وہ نہر یس اور نہر یستجرد ہے بھائی یہ کوئی ذریعہ بڑی نہریں ہوں گی مشہور عراق وغیرہ کے علاقے میں تو اس جیسی نہروں سے اگر کوئی سیراب کرتا ہے اور اپنی زمین کوئی زمین، غیر آباد زمین کو آباد کرتا ہے خراجی ہے سن تو یہ زمین کیا ہے خراجی ہے اچھا بھئی خراج کی بات چل رہی ہے خراج ہوگا کتنا یہ تو بتلائیے ہمیں اے صاحب قدوری تو اب وہ تفصیل بیان کرنے لگے کتنا خراج ہوگا کہتے ہیں خیراج وہ ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. ہاں اب بید. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تین قسم کا خیراج مقرر کیا تھا بھئی یاد رکھیے جو خیراج مقرر ہوتا ہے یہ زمین میں محنت کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر ایسی زمین ہے جس میں محنت بہت زیادہ کرنا پڑتی ہے بھئی فصل وغیرہ کے لیے تو اس میں خیراج تھوڑا رکھیں گے اگر اور اگر محنت ذرا کم ہے تو خیراج پھر تھوڑا بڑھا دیں گے اور اگر محنت بالکل ہی کم کرنا پڑتی ہے اس کے اندر تو پھر خراج بھی زیادہ ہوگا سمجھ میں آیا جتنی محنت کم ہوگی اتنا ہی خراج کیا ہوگا زیادہ اور جتنا اس کے اندر محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے اتنا ہی خراج کم ہوگا اور کتنا سراج مقرر کیا تھا یاد رکھیے آگے ایک لفظ آئے گا جریب جریب جریب یاد رکھیے ذریب ہے ساٹھ زیرا چوڑائی ہو زمین کی اور ساٹھ زرا ہی لمبائی ہو چوڑائی کتنی ہو ساٹھ زیرا اور لمبائی بھی کتنی ہو ساٹھ زیرا بھائی اور زیرا کس کو کہتے ہیں میں نے بتایا تھا زرا شرعی گز کو کہتے ہیں یعنی ایک متوسط آدمی کی کوہنی سے لے کر ہاتھ کو سیدھا رکھے کوہنی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک جو لمبائی ہے اس کو ذراع کہتے ہیں یہ ڈیڑھ فٹ ہے کتنا ہے ڈیڑھ فٹ ہے اور انگلیوں کو اگر جوڑیں چوڑائی کے اندر بھائی دیکھو ایک ہاتھ کو آپ سیدھا رکھیں یہ چار انگلیاں چوڑائی میں ہیں یہ ایک مشت ہے بھائی ایک مشت کتنی چوڑائی ہوتی ہے چار انگلیاں مٹھی بند کریں بھائی کتنی چوڑائی ہے چار انگلیاں ہیں نا ایک مشت کتنی ہے چار انگلیاں تو ایک زیرا چوبیس انگلیوں کے برابر ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے چوبیس انگلیاں یعنی چھ مشت کے برابر ایک زیرہ میں کتنے مشت ہیں چھ مشت یہ شرعی زیرہ ہے ڈیڑھ گز فٹ کے برابر ہے لیکن جریب کے اندر جو زیرا ذکر کیے میں نے وہ یہ والے زیرا نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں ملک کسرا کسرا بادشاہ یاد رکھیے قدیم زمانے میں فارس کے ہر بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا فارس کے ہر بادشاہ کو کیا کہتے تھے کسرا کہتے تھے روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے تھے کے ہر بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعان کہتے تھے چین کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے تھے بات کہتے ہیں ترکی ترکی کے ہر بادشاہ کو خاقان کہتے تھے بھائی سمجھ میں آیا جیسے آج کل ہمارے ہر بڑا جو ہے حکومت کا اسے وزیر اعظم کہتے ہیں یا صدر مملکت کہتے ہیں لیکن یہ تو ہر ملک میں کہتے ہیں قدیم زمانے میں ہر ملک کے بادشاہ کا خاص لقب ہوتا تھا سمجھ میں آیا بادشاہ کا اپنا نام کچھ اور ہوتا تھا لیکن جب اس کا ذکر کیا جاتا تھا مثلا ہبشا کا بادشاہ کا ذکر کرنا ہے تو کیا کہتے تھے نجاشی شی بھائی تو سننے والا فوراً سمجھ جاتا کس ملک کے بادشاہ کی بات ہو رہی ہے بھائی تو یہاں پر جو جریب ذکر ہوا اس میں جو زیرا ذکر ہوئے وہ ملک کے کس طرح کے ہیں بھائی کسرا بادشاہ جو تھا جو فارس کا اس کے زیرا مراد ہیں اور اس کا زیرا چھ مشت کا نہیں تھا بلکہ سات مشت کا تھا اس کا زیرا کتنا تھا سات مشت کا سمجھ میں آیا یعنی چوبیس انگلیوں کی چوڑائی کے برابر نہیں ہے بلکہ اٹھائیس انگلیوں کے برابر تو ملک کس طرح کے جو زیرا تھے وہ ساٹھ زیرا چوڑائی اور ساٹھ زیرا لمبائی ہو لمبائی میں ہو تو یہ زمین جو ہوئی یہ کیا کہلاتی ہے ایک جریب کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے ایک جریب کہلاتی ہے تو کہتے ہیں والخراج الذي وضعه عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ خراج جس کو مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی اهل السواد اهل سواد پر یعنی اعراف میں جو سواد علاقہ فتح ہوا تھا ان پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خراج مقرر فرمایا تھا من كل جریب ہر ایسے جریب میں سے یبلغه الماء جسے پانی پہنچتا ہو و يصلح للزرع اور جو کھیتی باڑی کے جو باڑی کے قابل ہے فصلوں کے قابل ہے مقرر کیا وہ کیا تھا کفیز ان ہاشمی وہ ایک کفیس تھا قفیض ہاشمی تھا قفیض ہاشمی کیا ہے بھائی کہتے ہیں ساعو، وہ ساع ہی ہے کیا ہے سا بھائی سا اور کفیس ایک ہی پیمانے کے نام ہے بھائی سا کفیس وہ درہم اور ایک درہم یعنی ایک درہم اور ایک سا یہ مقرر کیا تھا حضمر اللہ تعالی نے انہوں نے ہر ایسی زمین پر جسے پانی پہنچتا ہے اور جو کھیتی باڑی کے قابل ہے کتنا کتنا خراج مقرر کیا تھا ایک جری پر ایک درہم اور ایک سا اور سا کیا ہے سا کفیز ہاشمی ہے کفیز ہاشمی ہے بھائی تو زمین کی پیمائش کر لی جائے گی بھائی ہر جریب پر سال میں کیا وصول کیا جائے گا ایک برہم بھی وصول کریں گے ہر جریب پر اور ایک سا پیداوار بھی اس سے لے لی جائے گی سورج سمجھ میں آ گئی ایک سا غلط تو سا کسے کہتے ہیں کفیز ہاشمی کو اور کفیز ہاشمی وہی سا ہے ایک ہی پیمانہ ہے بھئی یہاں صاحب قدوری نے ذکر کیا کفیز ہاشمی یوں کہو سائے ہاشمی یاد رکھیے تین قسم پر ہے ایک سائے ہاشمی ہے یہ بتیس ریتل کے برابر ہوتا ہے یہ لکھ لیجیے مولانا یہ آپ کے کام آئے گا کبھی ساع تین قسم پر ہے ایک سائے ہاشمی ہے اور یہ برابر ہوتا ہے بتیس ریتل کے ریتل را پا اور لام ریتل را پام سائے ہاشمی کتنے کے برابر ہے بتیس ریتل دوسرا ہے سائے حجازی ہا جین الف ذا یا سائے حجازی یہ پانچ ریتل اور سلو سے ریتل کے برابر ہے پانچ ریتل اور سلو سے ریتل اور تیسرا ہے سائے عراقی سائے عراقی جو آٹھ ریتل کے برابر ہے آٹھ ریتل کے برابر ہے اور یاد رکھیے ایک ریتل برابر ہوتا ہے پونے چونتیس تولے ایک ریتل برابر ہے پونے چونتیس تولے کے بھائی سمجھ میں آیا بھائی سا کتنے ہیں کل تین عرب میں تین قسم کے سا رائج تھے ایک کو سائے ہاشمی کہتے تھے ایک کو سائے حجازی ایک کو سائے ایراسی کہتے تھے یہ تین پیمانے تھے تینوں الگ الگ, الگ تھے سائے ہاشمی بتیس ریتل کا تھا حجازی کتنا تھا پانچ ریتل اور ایک ریتل کا تیسرا حصہ یعنی سوا پانچ ریتل سے کچھ زائد تھا یہ اور ایک سائے عراقی تھا جو آٹھ ریتل کا تھا اب یہ تین سا رائج تھے لیکن مدینہ منورہ میں کون سا سا استعمال ہوتا تھا علماء کا اختلاف ہے بعض سائے عراقی کہتے ہیں بادشاہ ہاشمی وغیرہ کہتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک مدینہ منورہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سا رائف تھا وہ سائے عراقی تھا جو کتنے کے برابر ہوتا ہے آٹھ ریسل کے برابر ہوتا ہے جبکہ کہ آپ نے پڑھا سائے ہاشمی تو بہت بڑا ہے وہ تو بتیس ریسل کا ہے یعنی چار سائے عراقی ہوں تو ایک سائے ہاشمی بنتا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو صاحب قدوری نے ذکر کیا کہ کفیز ان یعنی سائے ہاشمی کو ذکر کیا حالانکہ یہ درست نہیں آئندہ نہ ہمارے نزدیک اخنا کے نزدیک سائے ہاشمی نہیں ہے بلکہ سائے عراقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خلفا کے زمانے میں مدینہ میں سائے عراقی رائع، عراقی رائع تھا نہ کہ سائے ہاشمی بھائی تو دیگر علماء نے بھی تصریح کی ہے کفیز ہاشمی یہاں درست نہیں ہے بلکہ کیا ہونا چاہیے کفیز عراقی ہونا چاہیے بھائی اچھا بھائی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کیا مقرر کیا تھا بھائی کاش کے برادری قابل کاش زمین ہے ایک جریب میں سال میں کتنا وصول کریں گے ایک دیرہم اور ایک سائے عراقی وصول کیا جائے گا تو سفید ہاشمی نہیں بلکہ کون سا سا وصول کریں گے سفید عراقی وصول کیا جائے گا یہ ادنا درجے کا خراج ہے ہمارا نا اس لیے کہ اس میں محنت زیادہ ہے فصل کے لیے کیا کرنا پڑتی ہے محنت زیادہ کرنا پڑتی ہے وہ من جری بھی رتب اور رتبہ کے ذریعے رتبہ کہتے ہیں سبزیوں کو بھائی رتبہ کس کو کہتے ہیں سبزیوں کو ون جریبی رت بدی اور سبزیوں کے جریب میں سے ہم ستو پانچ در سال میں وصول کریں گے یہ ذرا زیادہ ہے وجہ یہ کہ اس میں محنت تھوڑی ہوتی ہے سبزیوں کے لیے کیا ہے محنت تھوڑی ہوتی ہے تو اس میں لہذا خراج زیادہ ہوگا نیس سال میں کئی فصلیں حاصل ہو جاتی ہیں بھائی سبزیوں کی وَمِن من الْكَرْمِ رَاقُ کرمی پڑھنا بھائی وَمِن م الْكَرْمِ کرمت نقل المتلی آشارت دراہیما اور کرم کہتے ہیں انگور کو نقل کہتے ہیں کھجور کو اور کھجور اور انگور کے جو زمینیں ہیں جن میں کھجور اور انگور ہوتے ہیں ان کے ایک جریب میں آشاراتو دراہیما کتنے درہم لیں گے سال میں دس در اس درخت تو پہلے سے لگے ہوئے ہیں بس صرف ان کی کیا کرنی ہے دیکھ بھال حفاظت ہی کرنی ہے اور کوئی حل وغیرہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی تو اس لئے اس میں سے دس سر ہم لیں گے اور صاحب قدوری نے ذکر کیا کرم متصل نخل متصل کرم متصل کا معنی یہ ہے کہ گھنا باغ ہے یعنی درختوں کے نیچے زمین پر کھیتیاڑی نہیں ہو سکتی بعض باغات ایسے ہوتے ہیں درختوں میں فاصلہ ہوتا ہے تو زمین پر کیا کر لیتے ہیں وہ بھائی درختوں کے درمیان جو زمین ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ بن جاتی ہے تو ساری زمین پر کیا کر لیتے ہیں ہل چلا کر کچھ کاشت بھی کر لیتے ہیں تو اگر وہ ہو پھر تو اور ہو کم ہوگا بھائی اس میں تو پھر محنت بھی آ گئی کیا آ گئی محنت تو کرم متصل اور نقل متصل سے مراد کھجور کے اور انگور کے وہ باغات ہیں جن کے درختوں کے نیچے کھیتی باڑی ممکن نہ ہو واپس میں ملے ہوئے ہوں بھائی تو یوں کہ لیں گھنے بھائی گھنے انگور کے جو باغات ہیں اور گھنے کھجور کے جو باغات ہیں وہ مراد ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں من جریب الکرم المتسلی و نقل المتصلی عشرۃ اور کرم متصل اور نقل متصل کے جریب کے اندر دس ہم ہوں گے و ماسوہ ظالمن الصنافی یوزو علیہ بحثب طاقتی اور اس کے علاوہ جو اقسام ہیں تو ان پر رق مقرر کیا جائے گا ان پر جزیہ بحسب طاقتی طاقت کے بقدربئی سمجھ میں آیا بھائی یہ تین قسمیں بیان ہو گئی ادنا خراج کتنا تھا ایک سا اور ایک درہم سال میں اس سے اعلیٰ تھا سبزیوں کے اندر وہ پانچ دیر اور اس سے زیادہ کتنا تھا دس درہم تو اس کے علاوہ جو ہیں ان میں حساب لگا لیا جائے گا جس کے قریب بنتے ہیں جس کے برابر بنتے ہیں اس کے مطابق رکھ دیا جائے گا بھائی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا فَإِلَّمْ الم مَا وَضَعَ عَلَيْهَا اگر وہ طاقت نہیں رکھتا جو اس پر مقرر کیا گیا ہے جزیہ جو اس پر مقرر کیا ہے جزیہ امام نے نا حل امام تو امام کیا کر دے گا اس جزیے کو کم کر دے گا اگر برداشت سے زیادہ بنتا ہے اتنا نہیں دے سکتا وہ تو پھر اس جزیے کو کم کر دیا جائے گا معلوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مقرر کیا تھا اس میں کمی تو کی جا سکتی ہے اس میں زیادتی نہیں کی وہ ان غلب اعلی ارد الخراج الما ون قطعہ اچھا صورت یہ بھائی ایک زمین ہے اس پر ہم نے خراج مقرر کر دیا سال میں اس سے مثلا اتنا ٹیکس لیا جاتا ہے اب وہ زمین پر مالک نے فصل کاشت کی تھی لیکن وہ فصل تباہ ہو گئی اس کا پانی ختم ہو گیا یا کسی اور قدرتی آفت سے وہ فصل تباہ ہو گئی یا وہ زمین پر کاشت نہیں کر سکا تو کیا آپ خیراج لیں گے کہتے ہیں نہیں بھائی اب اس سے خیراج نہیں لیا جائے گا ہاں اگر اس نے خود زمین پہ کچھ کاشت ہی نہیں کیا خیراجی زمین تھی لیکن اس نے خود کچھ کاشت ہی نہیں کیا سارا سال ویسی پڑی رہی تو کیا خراج لیں گے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی اب خراج لیں گے کیونکہ یہ اس کی کوتا ہی ہے تو اس نے کوئی فصل وغیرہ کاشت نہیں کی تو کہتے ہیں ان غالب اعلی ارض خراج علما اور اگر غالب آ خراجی زمین پر پانی اوین خطا انہا یا پانی اس سے منقطع ہو گیا پانی اگر غالب آ گیا پھر بھی فصل نہیں ہو سکے گی یا پانی اگر بالکل اس سے کٹ گیا پھر بھی فصل نہیں ہو سکے گی اب اس سلامت یا تباہ کر دیا فصل کو کسی آفت نے اس سلامت معنی تباہ کرنا برباد کرنا اور اگر برباد کر دیا کھیتی کو کسی آفت نے فلا خیراج علیہم تو ان پر کوئی خراج نہیں کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے قدرتی آفت سے زمین کی فصل تباہ ہوئی وَإِنْ عَدْ صَلَحَا صَاحِبُهَا اور اگر اس زمین کو بیکار چھوڑ گیا اس کے مالک نہیں ہی فَعَلَيْهِ الْخِرَاجُ تو اب اس پر کیا واجب ہوگا خیراج کیونکہ اس کی اپنی کوتہ ہی ہے اس نے سارا سال کچھ کاش نہیں کیا وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَحْلِ الْخِرَاجِ بھئی ایک خیراجی زمین تھی کافر کے پاس وہ کافر مسلمان ہو گیا کیا ابھی اس کی زمین سے خیراج لیں گے کہتے ہیں ہاں بھائی خیراجی زمین ہے تو اب خیراجی ہی چلتی رہے گی اس سے ہی لیں گے اگر کوئی مسلمان بھی اس سے خرید لیتا ہے اس سے مسلمان سے بھی کیا کریں گے خیراج ہی لیں گے بھئی. کہتے ہیں ومن اسلم خراج مین خراج اعلیٰ علی اور جو کوئی مسلمان ہو گیا اہلِ خراج والوں میں سے تو لیا جائے گا اس سے خیراج اعلی عالی ہی اسی حالت پر خراج لیا جائے گا و وہ عجوز وش کرم ذمی یہ ارض الخراجی اور یہ بھی جائز ہے کہ خرید لے کوئی مسلمان کسی ضمی سے خراجی زمین و وہی اقدمین خراج اب اس مسلمان سے خراج لیا جائے گا ولا اوش رفیل خاری جمین ارضل خراجی بھئی خراجی زمین سے جو پیداوار ہو اس میں اوشر نہیں ہوگا بھئی یا تو زمین پر خراج ہوگا یا اس کی پیداوار میں اوشر ہوگا دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی کیوں نہیں جمع ہو سکتی وجہ یہ مارانا کہ اوشر کے اندر اوشر زکات ہے اور زکات عبادت ہے تو اوشر کے اندر عبادت والا مانا ہے اور خراج یہ ٹیکس ہے مارانا یہ سزا کے طور پر کافروں پر لگایا جاتا ہے تو اوشر کے اندر عبادت کا پہلو اور خراج کے اندر سزا کا پہلو اور عبادت اور سزا جمع نہیں ہو سکتے تو کہتے ہیں ولا اوشرفل خارج مین ار ذل اور اوشر نہیں ہوگا خارج پیداوار مولانا پیداوار کے اندر من ارضل خیراج خیراجی زمین سے خراج زمین سے جو پیداوار ہے اس کے اندر اوشر نہیں ہوگا بھائی چلیے بس مولانا ہداح المرام اللہ عالم بھی حقیقت الکلام